ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ قلم لَمَيِّتُونَ پھر تم اس کے بعد پھر تمہارے اوپر موت وارد ہوگی ایک نیا دور آئے گا تمہارا ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ یوم القیامت <سُور> پھر تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھا لیے جاؤ گے یہ ہے گویا کہ حیات انسانی کے مختلف مراحل کی بہترین اور جامع ترین اس موضوع پر یہ جو ہے جگہ یہ سرواس نام ہے قرآن مجید کا بلاکت خلکنا خواہ کا تم اب وہی مضامین جو مکی صورتوں کے ہیں اور ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے ہیں اب یہ سات آسمان مراد ہیں یا کوئی اور شہ مراد ہے اللہ عالم آیات متشابہات میں سے ہوگی جب تک کہ اس کی حقیقت مزید ہم پر منکشمہ ہو جائے وہ ماق اللہ انخل کے اور ہم اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم بے خبر ہو جائیں مانز اللہ قدر اور ہم نے آسمان سے اتارا پانی ایک اندازے کے مطابق ذرا سے زیادہ ہو جائے تو سیلاب ہی سلاب ہو ساری موت واقع ہو جائے اندازے سے ہوتا ہے فاس کرنا ہو تو پھر ہم نے اس کو ٹھہرا دیا زمین میں وہ ادا اعلیٰ بھی لقاد لے جانے پر بھی قادر ہیں جب چاہیں گے اس سارا پانی لے جائیں گے تمہارے لیے حیات کے لیے کوئی بنیاد نہیں رہے گی فنشانہ نقم اس پانی کے ذریعے سے ہم نے پیدا کر دیے تمہارے لیے جنات باغات ان نخیل کھجور کے واب انگوروں کے لکوم فیحا فوات ہو کثیرت میں تمہارے لیے بہت سے میوے بھی ہیں وہ میرہ اور اس میں سے بعض تمہارے لیے وزا کا کام دیتے ہیں وہ شجرتن تخل منتور سینا اور وہ درخت بھی ہم نے بنایا جو پورے سینا پہاڑ سے نکلتا ہے عام طور پر یہ جو درخت ہے زیتون کا وہ پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے تخرج من تم وہ شجرتن تخر منتور سیناتو بد وہ تیل لے کر اگتا ہے یعنی اس کا جو پھل ہے زیتون اس کے اندر تیل ہے تم کو تم اندن وسیم کے کھانے والوں کے لیے سالن کا کام دیتا ہے بہت بڑی علاقے کے اندر اصل شہ یہی ہے بس روٹی اور روٹی کو بھگو لیا اس کے دور کھا لیا معینا لکوں فی الحال تمہارے لیے ان چوپایوں میں بھی بڑا سبق کا سامان ہے عبرت کا سامان ہے اگر سمجھنا چاہو تو اسی میں تمہاری ہدایت کے لیے نشانیاں ہیں ہیں تمہیں ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس سے میں آیا تھا میں و دم گوبر اور خون کے مابین سے ہم تمہارے لیے دودھ دودھ کی دھاریں رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی اس خالق کو کیوں نہ پکارے جس نے پلائی دودھ کی دھاریں کہاں سے آ رہی ہیں دودھ کی دھاریں ذرا پیٹ چاک کر کے تو دیکھیے اس کا اس کے اندر یا گوبر بھرا ہوا ہوگا یا خون ہوگا رسکی کما فی فیہا منافع اور کثیرت اور بھی بہت سے منافع تمہارا سامان بھی ڈھوک لے جاتے ہیں وہ مینا تا اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو تمہاری پروٹین کی غذا جو ہے انہی کا گوشت ہے وہ آلیہ الْفُلْكِ کے اور تم اس کے اوپر سواری کرتے ہو اٹھائے جاتے ہو اور کشتیوں پر بھی سوار کیے جاتے ہو یہ ساری آیات ہیں ہماری یہ نشانیاں ہیں ولکل صلی اللہ نوح قومی ہم نے بھیجا تھا روح کو اس کی قوم کی طرف اللہ مالک مل غیر تو اس نے کہا میری قوم کے لوگ اللہ کی بندگی کرو تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا فلاح و تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو فقال المل نے قبر قوم تو کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے کفر کے ربیش اختیار کی ماں ہزار اللہ بشروم اپنے عوام کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا یہ نوح نہیں ہے اس کے سوا کہ تمہاری طرح کا ایک انسان ہے یورید و یہ تفم یہ ذرا تمہارے اوپر اپنی فوقیت چاہتا ہے سرداری چاہتا ہے اس کو کچھ شوق ہے کہ اب اس نے سارا ڈھونگ لچایا ہے رسالت کا نموت کا چاہتا کیا ہے یہ کہ حکومت اس کے پاس آ جائے تمہارے اوپر حکومت کرے ولاؤ شاہ کرتا اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا یہ نور اندر کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ اس کو نبی بنا دیا ماں سمینا ہم نے تو اپنے جو آبا و اعداد میں اس طرح کی بات سنی ہی نہیں ہے یہ تو بالکل نئی نویلی بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نبی ہے اور وہ اللہ نے اس کو مبوس کیا ہے کال ربن سرنی زبون حضرت لوہ نے ارس کیا پروردگار میری مدد فرما جو یہ تقزیم میری کر رہے ہیں انہوں نے مجھے جھٹلا دیا تو ہی مدد فرما فاوح نہ تو ہم نے اس کی طرح وحی کیا نسبا فل کا بےآنا واحجنا کہ اب ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہدایات کے مطابق وحی کے مطابق کشتی بناؤ پیدا جا امرونہ جب ہمارا حکم آ پہنچے و فارت تنور اور تنور ابل پڑے من تو تمام مخلوقات میں سے تمام حیوانات میں سے تم ایک ایک جوڑا جو ہے یعنی دو دو نر اور مادہ ایک ایک تو دو بن جائیں گے ان کو رکھ لو وہ اللہ کا اللہ من سبق علیہ الخر اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو سوائے اس کے جن کے بارے میں پہلے ہی بات طے ہو چکی ہے یعنی ان کی ایک بیوی اور ایک بیٹا فلاں تو خاطم ضلع دی ہوں تو مجھ سے مخاطب نہ ہونا مجھ سے بات نہ کرنا مجھ سے کوئی درخواست نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے کفر اور شرک کیا ان نہ اب یہ سب کے سب غرق کیے جائیں گے آل تو جب تم اور جو تمہارے ساتھی ہوں گے وہ کشتی پر بیٹھ جائیں جم جائیں فقل تو کہنا اس وقت الحمد للہ نظین اجانا کل شکر ہے اس اللہ کا جس نے کہ ہمیں ظالموں کے قوم سے نجات دی فقل اور یہ بھی کہنا رب انزل نی منزل مبارک پرور دگار اب مجھے اتاری برکت کا اتارنا یعنی کہ اب ہم اس کشتی میں سوار ہو رہے ہیں یہ کشتی اب کہاں کہاں جائے گی کہاں رکے گی کہاں ہم اتریں گے یہ سب معاملہ تیرے ان میں ہے تیرے ہاتھ میں ہیں۔ رب انضرنی منظر مبارک خیر المنزلین اور یقیناً تو ہی ہے بہترین اتارنے والا ان دفیذ یقیناً اسی میں نشانیاں ہیں وہ ان کن نالم اور یقیناً ہم آزمانے والے ہیں ہم جانچنے والے ہیں خلق الموت الحیات ابلکم عملہ یہ زندگی اور موت کا سلسلہ بنایا اس لیے کہ تمہیں جانچیں اور پرکھے من ممباد کرنل آخری پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور نسل کو اٹھایا فارسلنا فِيهِمْ رسول امین ہوں ہم نے رسول بھیجا انہیں میں کہا اب یہاں ذکر نہیں کیا جا رہا ان کے نام کا انعقد غیر انہوں نے بھی وہی بات کہی افلاۃ الطور و قادل مل قومی قائل آخرت اور کہا ان کے قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے قبر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا تھا تقزیب کی تھی اچرف نہ ہوں فی الحال اور ہم نے دنیا کی زندگی میں انہیں آسودگی عطا کر دی تھی مال و اسباب دیا تھا دولت دی تھی انہوں نے کیا کہا وہی وہ کہا اپنی قوم سے ماں ہزار اللہ بشر مشن یہ نہیں ہے اب یہ حضرت عدود کا ذکر ہو سکتا ہے حضرت صالح کا ہو سکتا ہے علیہ السلام ان میں سے کوئی اللہ بشر مصنوعم یہ تمہاری طرح کے انسان ہیں یا کلو مما کا جو تم کھاتے ہو یہ کھاتے ہیں وہ مِمَّا تَشْرَبُونَ مما تشرم جو تم پیتے ہو اسی یہ بھی پیتے ہیں ولاح تم بشرم مسلطم ان تمطاللہ خاصرون اگر تم اپنے جیسے انسان کی اطاعت کرو گے تو تم تو بڑے خرابی میں اور خسارے میں پڑ گئے یعنی یہاں نوٹ کیجئے کہ چال کیا ہے ہماری اطاعت کرو تو کوئی بری بات نہیں ہے ہم تمہارے سردار ہیں ہم تو بادشاہ ہیں ہمارا حکم تو ماننا ہی ماننا ہے ہماری اطاعت تو تمہیں کرنی کرنی ہے لیکن یہ کہاں سے آ جو چاہ رہا اس کی اطاعت کی جائے حالانکہ وہ بھی انسان تھے وہ بھی یہ تو نہیں کہ ہم فرشتے ہیں لیکن یہ کہ یہ بھول گئے کہ ہم اپنی اطاعت کرانا چاہتے ہیں لیکن کہہ چاہ رہے ہیں وہ لم بشرم بسلقم اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کی ان نکم عز تو تم تو بڑے خسارے والے ہو جاؤ گے ایاد کم انکو ازا کیا وہ تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جب تم سب مر جاؤ گے وہ کن تم اور مٹی ہو جاؤ گے وہ اضامن اور ہڈیاں رہ جائیں گی ان کو بخرجو کہ پھر تمہیں نکال لیا جائے گا ہی ہاتھ ہائی ہاتھ علی ما ناممکن ہے ناممکن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے انہونی بات ہے انہونی بات ہے انہیا اللہ دنیا نمو تو ناہیا نہیں ہے بس مگر صرف یہی ہماری دنیا کی زندگی ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی زندہ رہتے ہیں وہ ماں نہ ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جانا ہے انہ اللہ رجلا اللہ کیسے بند یہ ایک ایسا شخص معلوم ہوتا ہے کہ جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرح منسوخ کر دیا ہے وہ مانا نل بمین اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں کال رب بن سرنی بیماں انہوں نے بھی کہا پروردگار دگار میری مدد فرما اس تقزیب کے مقابلے میں جو انہوں نے میری کی ہے کالا کالیلن فیوس بہن الدمین اللہ نے فرما دیا ٹھیک ہے تھوڑی سی دیر کے بعد تھوڑی مدت کے بعد یہ لازمند ہو جائیں گے بہت سخت پچھتانے والے تو اخرت بالحق ان کو آپ ایک چنگار انہیں حق کے ساتھ پجالنا تو ہم نے بنا دیا انہیں پورا کرکٹ جیسے کھیت کٹ جائے تو کہیں وہ ٹوڑی کے دن کے پڑے نظر آتے ہیں یا کہیں کوئی اسی طریقے کا اور جھاڑ جھکاٹ بس وہ پورا کرکٹ بن کر رہ گئے بہت دل قوم تو پھٹکار ہے اس ظالموں کی قوم پر ان قرون آخری پھر ان کے بعد ہم نے اور بہت سی نسلیں پیدا کی بہت سی قومیں پیدا کی ما تصبے کو میں امتی نجلا و کوئی امت بھی کوئی قوم بھی کوئی نسل بھی جو اس کا وقت معین تھا نہ اس سے آگے بڑھ سکی اور نہ ہی اس کو مؤخر کر سکی سم مارسلنا رسولنا تترا پھر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا متواتر کترا متواتر یعنی لگاتار پے بے کلما کل جا امت الرسول ہا جب بھی کسی قوم کے پاس آیا اس کا رسول کل زم ہو انہوں نے اسے جھٹلا دیا فات مارنا باز تو ہم نے ایک کے بعد دوسرے کو لگا دیا یعنی ایک کو ہلاک کیا دوسرے کو کیا تیسرے کو کیا باز میں جالنا اور اب ہم نے ان کو بنا دیا ہے بس داستانے داستانے رہ گئی کہاں ہوتی تھی قوم مدین کہاں تھا یہ شہر عمورہ کا کہاں تھی وہ بستی سدوم کی اب یہ کہانیاں ہیں احاویث فبود قوم نور تو پھٹکار ہے اس قوم پر کہ جو ایمان نہیں رکھتی سمسلام موسا و و ہارون بےآیات و سلطان علا فرآن و من پھر ہم نے بھیجا موسا اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی اور روشن صنعت کے ساتھ پھر آنگ اس کے سرداروں کی طرف فس و کالو قومن تو انہوں نے استقبال کیا گمن کیا تکبر کیا اور وہ بڑے فرکش لوگ تھے فقال و نو من بشرعین مسلینا و قوم انہوں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لائیں جبکہ ان کی قوم ہماری محکوم قوم ہے یعنی ایک تو یہ کہ انسان ہیں ہم جیسے وہ تو حضرت انہ نے بھی کہا تھا حضرت انہ کے بارے میں بھی, بھی کہا گیا حضرت سالے کے بارے میں بھی, بھی لیکن یہاں تو ایک اور بات ہے نصرت یہ کہ ہم جیسا انسان ہے موسا اور ہم جیسا انسان ہے ہارون بلکہ ہماری محکوم قوم سے تعلق رکھنے والا اس کی جو ہے آ کر ہمارے سامنے کھڑا ہو اور بات کرے اب یہاں یہ نفس نوٹ کیجیے قوم ہما لنا آب عبادت کا اصل جو ہے جوہر یہاں سمجھ میں آئے گا آپ کے ظاہر بات منی اسرائیل اس معنی میں عبادت نہیں کرتے تھے فرعون کی یا فرعون کی قوم کی جس معنی میں ہم نے عبادت کا مفہوم سمجھا ہوا ہے پلستی تو نہیں کرتے تھے اتاش کرتے تھے مجبور تھے یہاں اتاش کے لفظ کو عابد سے کا کابر کیا گیا ہمارے غلام میں ہم جو چاہیں کریں ہمارا اختیار مطلب ہے حکم دے دیا ہے ان کے جو بھی لڑکا پیدا ہو پاتے درد ہو جو لڑکی ہو جن درد ہو رہا تو ان کی قوم تو ہماری عابد قوم ہے ہماری غلام قوم ہے اور اس غلام قوم کے دو افراد کی بات مان لیں فقر زبو ہما فکانو منل ادو منشرا قوما لنا آبد زبو ہوما تو انہوں نے جھٹلا لیا ان دونوں کو فقانو منل وہ لکین تو پھر وہ ہو گئے ہلاک ہو جانے والوں میں سے ولقد آتینا موسل کتاب الحدول اور پھر ہم نے موسا کو کتاب دی تاکہ وہ ہدایت پائیں وہ جانب نو آیتن اور اسی طرح ہم نے ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ یعنی حضرت مریم کو نشانی بنا دیا اِلَى رَبَّتٍ قرارٍ وَمَعِينَ اور ہم نے انہیں پناہ دی ایک اونچی جگہ پر ایک اونچے ٹیلے پر کہ جہاں ٹھہرنے کی بھی جگہ اچھی تھی اور صاف اور ستھرا پانی بھی موجود تھا اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ ایک تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جس ٹیلے پر ولادت ہوئی ہے اور درد ذہ کے وقت جا کر حضرت مریم سلام الحا نے کھجور کے درخت کی شاخ اور جڑ کو بھی پکڑا ہے یا تو وہی ہے کہ وہی کچھ عرصے پھر مقیم بھی وہ نہیں ہے بلّہ و عالم لیکن ایک اور بھی اس کے بارے میں ہے کہ چونکہ جو اس وقت وہ بادشاہ تھا ہیرونیس کہ جو یہودی بظاہر پپیٹ کنگ تھا اصل میں تو اس وقت بھی حکومت جو ہے وہ رومنس کی تھی لیکن انہوں نے ایک یہودی کو برائے نام وہاں بادشاہ بنایا ہوا تھا ایک نظام تھا آٹونومس جیسے ہمارے یہاں انگریز کے زمانے میں راجے مہاراجے تھے یا یہ نواب تھے نواب بھاول اور نواب فلاں کے اس طرح کا معاملہ تھا تو وہاں اس شخص کو یہ خواب آ گیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو تمہاری لیے بہت ہلاکت کا موجود ہوگا تو اس نے بھی حکم یہی دے دیا تھا کہ اب یہ کہ جو بھی بچہ پیدا ہو ان دنوں کے اندر کیونکہ نجومیوں نے یہ خبر دی تھی تو وہ سب کو قتل کر دیا جائے تو حضرت مریم اپنے بچے حضرت عیسیٰ کو لے کر پھر مصر چلی گئی اور تقریباً دس بارہ سال کی عمر جب ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تب پھر وہ واپس آئی ہیں جب اس کنگ کا بھی اس بادشاہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا تب پھر وہ واپس آئی ہیں فلسطین میں تو یہ چونکہ بائبل میں بھی ہے اور یہ بعض روایات میں بھی ہے تو دونوں ہو سکتا ہے کہ وہاں مصر کو وہاں کوئی اونچی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو جگہ بنائی ہو اس کی طرف اشارہ ہو یا یو ہر رسول و ملت پائی یہ بات اب اتنے رسولوں کا ذکر کر کے فرمایا اے رسولو پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ اور عمل کرو عمدہ امی بیما کاملون عالین اور جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے باخبر ہوں وہ ان أُمَّتُكُمْ ہی امت واحدہ اور یہ تمہاری ایک ہی امت ہے تم سب ایک ہی امت ہو تمام انبیاء اور رسول وہ سوالات لاکھ ہو تین سو تیرہ رسول ہوں جو بھی جن کا ذکر قرآن میں آ وہ بھی جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا وہ رسول القد نہ ہوں من قبل و رسول الم نخصوص یہ سورہ نصاب یہ الفاظ آ چکے ہیں تم سب ایک امت ہو اور میں تمہارا رب ہوں بس میرا ہی تخواہ اختیار کرو ف تقت رو ام لیکن لوگوں نے اپنے معاملات کو اپنے مابین تقسیم کر لیا ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اب یہ عیسائیت ہو گئی ہے یہ ادیت ہو گئی یہ فلانیت ہو گئی کلو ہزم بیمار ادہ فرحول اور ہر گروہ جو ہے جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر وہ اطرا رہا ہے خوش ہے بس حق ہمارے پاس ہے بقی باقی سب باطل ہیں یہ ایک خیال سب کو ہو گیا ہے فضرم فی غبرت ہم حتہ تو اے نبی انہیں ذرا چھوڑے رکھیے انہیں نظر انداز کیجیے یہ اپنی اسی مدہوشی کے اندر رہیں ایک وقت معین تک یہ سبونانما نمد ہوں بہی میں و بنین کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم ان کو مدد پہنچا رہے ہیں بیٹوں اور مال کی شکل میں ہم جو دیے جا رہے ہیں ان قریش کے سرداروں کو نسارے و رحوم فی الخیرات کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے بھلائی کے لیے کوشاں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کی بھلائی ہو یہ بھلائی نہیں ہے بلاہ یا شرور وہ جانتے نہیں دو مرتبہ سورہ توبہ میں وایت آ چکی ہے یہ نہ سمجھیں ولا تو جب کا ام والدوم ان نما یرید اللہ ہوں بے حاصل حیات دنیا اللہ تعالیٰ اسی مال و اسباب کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں بھی ان پر آزاد نازر کرے گا اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جان نکلے اسی کفر کی حالت میں ان الزین ہوں من خشیت رب ہی مشفقور یہ شروع میں جو آئے تھے ولزینہ و لذینہ اب یہ سمجھیے کہ اس کی دوسری قسط ہے بنیادی شخصیت کے لیے جو بنیادیں تھیں ان کا ذکر وہاں ہے اب یہاں ایک پوری طرح تیار شخصیت بچے اور انسان اس کی شخصیت کے بھی کچھ رخ کچھ جھلکیاں دکھائی جا رہی ہیں اور اس میں زیادہ تر باطنی کیفیات ہیں لیکن لذیذ ہم انخشیت ربہم ہیمشفون یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے اور ڈر سے کانپتے رہتے ہیں لرزاں ترساں رہتے ہیں وہ لذیذ ہم بے آیات اور وہ کہ جو اپنے رب کی آیات پر پورا پورا, پورا ایمان رکھتے ہیں وہ لذینہ بے لا یوشن اور وہ کہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی نوع کے شرک کے اندر مبتلا نہیں ہے اب یہ معاملہ سمجھ لیجئے موٹے موٹے شرک تو ہر سب نے چھوڑے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ جس میں وہ باریک بھی نہیں پیدا ہو جائے اور شرک کی چھپی ہوئی قسموں کو بھی انسان پہچان لے مننداز اندازے قدت را میشن آسم رنگے کے خاہی جامہ می پوش مننداز اندازے قدت رامیشن یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ شرک چاہے کسی بھی بھیس میں آ جائے انسان اس کو پہچان دے ملزینہ یوتھو نہ ماں قلوب ہوں وجے <وَجِلَةٌ> اور یہ کہ وہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے صدقہ دیا کسی کو کسی مدد کی تو بڑا اپنے آپ کو سپیریئر فیل کر رہے ہیں آپ اس کو انفیریئر سمجھ رہے ہیں اور ایک احساس عجیب ہو رہا ہے اپنے اندر ایک یہ کہ اس میں ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالی میرے اس فیل کو قبول فرمائے گا یا نہیں پتہ نہیں میرے اندر اس کے لیے خلوص ہے یا نہیں ہے قلوب ہوں دے رہے ہیں لیکن اس حالت میں بھی ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے کہ پتا نہیں کہ میرے کسی ایک لیے جو میرا نظرانہ ہے اللہ تعالیٰ کی جناب میں وہ قبول ہوتا ہے یا نہیں اللہ راجعون اور وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ انہیں کب کی طرف لوٹنا ہے وہ لائے پہ خیرات یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں اور بھلائیوں کے اندر کوشاں ہیں سرگرمی دکھا رہے ہیں بہم لہا سابقون اور اس کے لیے سب سمکت کرنے والے ہیں آگے بڑھتے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں ولا رکل نقص اللہ صاحب یہ پھر وہی مضمون آ گیا. ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی وہ کے مطابق وہ لدینا کتاب ان <بِالحق> ہمارے پاس وہ کتاب وہ اعمال نامہ وہ ریکارڈ موجود ہے جو حق کی بات کرتا ہے بولتا ہے حق اب اس میں وہ بھی شکل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو کچھ دیا ہے جو اس کے جینز تھے جو انوائرمنٹل فیکٹر تھے اس کی شخصیت کے بننے میں وہ بھی اللہ کے ہاں اس کمپیوٹر میں ریکارڈڈ ہے یہ چیزیں تو اس کے لیے گیون تھیں اس میں اس کا کوئی چوائس نہیں یہ تو ہم نے اپنی طرف سے اس کے لیے فیصلہ کیا اب یہ شاکلہ جو ہے اس کے اندر جو بھی گنجائش تھی اس میں اس میں کتنی محنت کی کیا کوشش کی اس کوشش کا ریکارڈ بھی پورا موجود ہے وہ پورا ریکارڈ جو ہے وہ حق اس کے اندر محفوظ ہے ہو سکتا ہے جیسے کہ اب آپ کو معلوم ہے کہ جب پہلے تو کمپیوٹر ایسے ہی تھے کہ جن میں آواز نہیں آتی تھی اب تو کمپیوٹر ساتھ ہی بول بھی پڑتا ہے تو ینتقو بالحق الحق و اللہ کا جو سپر کمپیوٹر ہوا جو بھی عمال نامہ ہے وہ وزی الکتاب محترل مجرمی نہ مشقی نہ ممافی اس کا نقشہ سورہ کاحق میں کھینچا گیا ہے کہ جب وہ امال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا میدان حشر میں تم دیکھو گے کہ وہ مجرم لوگ جو ہیں وہ ڈر رہے ہوں گے کانپ رہے ہوں گے مال حاضر کتاب لا يغادر ولا ما لاگاد اس نے تو مائیزوتس ڈیٹیل کو بھی امید نہیں کیا ہے تو وہی ہے یہ ودینا کتاب لا وہ حق بات کہے گا وہ کتاب جو ہے وہ امال نامہ اور ان کے اوپر کو ظلم نہیں